نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبينما حزاب وعلى الأعراف رجال قل لن يعرفون بسيماهم نقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر للفقراء الذين اخسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من العفف تعرفهم بسيما لا يسألون الناس الحافر وما تنفق بالخير فإن الله به عليم وقال الله صلى الله في مقام الناخ في امام في وضوءهم من اكثر السجود صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا اا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل الله وكرم من جيالي واصحابي صلى الله عليه وسلم صلاه اللهم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك حضرت علامہ قبلا مفتی محمد غفر علی صاحب نعمانی دامد برکات میں لوگ مختلف دادو کو منجدیا امیر اہل سنت حضرت علامہ سید حق دامنر لالیہ حضرت غلام صاحب علماء درکاہ اور علام سنت بالخصوص شہزا مینالا حضرت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ قصیب سعید دارالعلوم امجریا میں سے آر حمرت اور, اور دارالعلوم امجلیا کے فراغت حاصل کرنے والے علماء کرام کی سستار حضیرت کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے اعلی حضرت عظیم البرکت مجھے دید دین و ملت حضرت علامہ شاہ احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عمو کی شخصیت کون نہیں جانتا کہ ان کی ذات ہم سفاق و کمالات کی جامع تھی عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اگر ایک طرف وہ مفسر تھے تو دوسری طرف وہ بڑے جلیل قدر محدف بھی تھے اور یہی نہیں بلکہ وہ بہت بڑے فتیح اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وسطانی ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے رہے گا اور یہ دن چرا ختم ہونے والا نہیں اس لیے کہ وہ جامع ہے انہوں کو قانون ان کے عجلے کارنامے بیان کرنا مجھ جیسے ہیک بدا کا کام نہیں ہے اور یہ ایک حقیقت لیکن اس وقت میں نے جو آیات کریمہ تعاوت کی ہیں صرف ان سے متعلق گفتگو کر کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے دنوں کسی کے ذریعے سے یہ بات مجھ پہنچی کہ اعلیٰ حضرت شاہم رضا رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کے ترجمے میں بہت سی جگہ غلطیاں کی ہیں ماں اللہ اور ان میں سے انہوں نے بدم کیش ترجمہ کی اس غلطی کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھیے بقرہ میں تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یہ کیا نظر بن کے لب یبخ بیتی مانگ کہ تو ان کی صورت کو دیکھ کر پہچان لے گا اور سورہ آراب میں ترجمہ کیا کہ وہ عادل آراب کی جات یہ لیکن میں کلبی سیما ہوں کہ آراب پر آراب پر کچھ مرد ہوں گے کہ جو ہر قریب کو ان کی پیشانی سے پیشانی تو یہاں ترجمہ جو ہے سیما کا پیشانی کر دیا اور سیما کے معنی پیشانی کے ہوتے ہی نہیں اور اسی طرح سے سورہ فتح میں سیما کی وجوہی میں نہ تر کہ ان کی علامت ان کے چہروں میں ہوگی کے اثرات جہاں ترجمہ علامت کا کیا سورہ آرام میں پیشانی کا ترجمہ کیا اور سورہ بقرہ میں سورت کا ترجمہ کیا تو سیما کے معنی تو پیشانی کے ہوتے ہی نہیں آتے ہی نہیں یہ بنیادی ذرا حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے دراصل سیما کے مفہوم پر غور کیا ہی نہیں اور نہ ان آیا جو ترجمہ فرمایا ہے وہ اخبار محسرین کے بالکل عائن مطابق اور اس لیے کہ سیما کے بارے میں محسرین نے لکھا کہ یہ سے सा مستقب ہو سکتا ہے اور یہ وسانا یسیموں سے بھی مستقب ہو سکتا ہے لکھا سیما من ساما, مولمتن مولمتن مولمتن ساما سے چڑھا گام میں اونٹوں کو چھوڑنا نشان لگا کر اور اگر یہ وطمہ سے مشتق ہو تو پھر وطما کے معنی آتے ہیں یعنی قلم کی نورانیت اور نشان اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ اہل جنت جو ہے وہ جنتی ہونے کی نسبت سے پہچانے جائیں گے اور اہل دوزف جو ہیں وہ اہل دوزف کی نسبت سے پہچانے جائیں گے اور مشتق ہو تو پھر اس کے معنی آتے ہیں پیشانی داغنے کے اور پرانے کریم میں اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے سوریہ ترم نے بارت بتا رہا عشاء پر میں یہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں جہاں اس کی مذمت بیان ہوئی وہاں اللہ نے اس اس کے بارے میں کی مذمت فرماتا کرنا ہے کہ بہت قریب جو ہے اس کی یعنی ہیں تو اعلیٰ حضرت شاہ رضا رحمت اللہ تعالی نے ان آیات کا جو ترجمہ فرمایا ہے وہ بالکل سلاب کے حوالے سے بالکل درست ہے اور جن لوگوں نے صرف اردو کو دیکھ کر اس سیما کمانا ان کو وہاں پر پیش کا نہیں ملا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر یہ اعتراض چڑھ دیا کہ ترجمہ جو ہے انہوں نے ٹھیک نہیں فرمایا تو یہ دراصل ان کی اپنی غلطی کہا اعلیٰ حضرت کا علم اور کہاں جو ہے یہ کم علم لوگ اور کم غرق لوگ کہ جو اور اردو ڈکشنریوں پر نظر رکھنے والے ان کی, ن... ان کی رسائی اس... ان اقوال تک کہ جو مفسرین نے مبرین آیات کے ضمن میں فرمائے وہاں تک کہاں پہنچ سکتی تو بجائے اس کے کہ ان کو اپنے علمی کا اعتراف کرنا چاہیے اعلیٰ حضرت شہم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کے اعتراضات جو ہے جناب پیدا کرتے رہتے ہیں اور اپنی طرف سے گفتگو گھر گھر آپ, آپ, آپ ہر چیز جو ہے اس پر کان نہ دھریں بلکہ علماء کی طرف آپ رجوع کریں تو علماء آپ کو بتلائیں گے کہ اعلیٰ تعالیٰ نے جس آیت کا جو ترجمہ فرمایا ہے وہ مناسب اور بالکل فرمایا تو یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمال اور حقیقت یہ ہے کہ جو تحقیق اور جو تشریح اور جو وضاحت حضرت شی ہے اس سے زیادہ تشریح اور تحقیق کروں جب یہ بات میرے سامنے آئی تو میں نے جب تباثیر کو دیکھا تفسیر روح بیان کو دیکھا تفسیر رح المامی کو دیکھا تفصیل کو دیکھا اور اس کے حاشی سادی کو دیکھا تو ہر جگہ جو ہے جناب اعلیٰ حضرت شاہد اللہ رحمۃ اللہ تعالی نے جو ترجمہ فرمایا ہے اکرام نے محمدہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہوا ہے جو اعلیٰ حضرت نے وہی اقوال مفسرین کے حوالے سے اعلیٰ حضرت شاہد اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان آیات کا ترجمہ فرمایا تو حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بھی تحقیق فرمائی ہے اور جو بھی جو ہےشریف اور, ہے ہے کی ہے. اور ان محتین کے اخبار سے رکرتا نہیں کرتا حضرت نے تو انہی حضرات کے اقوال کو پیشنے نظر رکھا ہے اس کوئی بھی بات اور کوئی بھی ترجمہ مبام اخوار کے کے سے اس تقریب میں جمع ہیں اور اس کی تقریب کا یہ تقادہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت شاہ رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نظریات اور ان کے تصوران اور ان کی تعلیمات کو اپنے پیش نظر رکھیں اور مضبوطی کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پیش کردہ خیالات اور موت تصورات اور ان کی تعلیمات کو اپنے پیش نظر رکھیں اور مضبوطی کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیش کردہ خیالات اور موتقدات کہ جو قرآن و حدیث اور اقوال کی روشنی میں ہمارے سامنے انہوں نے فرمائے ہیں ہم سب کے ساتھ جو ان کے پابند ہو جائیں یہی جو ہے تقریب کا تقاضہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا دعا ہے کہ وہ ہم سب کو الحمد لط شاہد اللہ رحمۃ اللہ تعالی لے کی تعلیمات اور ان کی ہدایات فراہم کرنے کی کافی گنائے فرمائے